سے ہماری بس چلی تو درختوں کے سائے سائے چلی اچھی سڑک ہو درویا درخت ہوں اور ہم سفر اچھے ہوں تو سفر پھر سہمت نہیں بنا کرتا میرے ساتھ لاڑکانہ کے عبدالحمید صاحب تھے اگرچہ آج کل کی اصطلاح کے حساب سے وہ مہاجر ہوئے مگر لاڑکانہ میں وہ اتنے عرصے سے آباد تھے کہ خود کو سندھی کہتے تھے اور شکایت کرتے جاتے تھے کہ مقامی باشندے اس بات کو نہیں مانتے عبد صاحب بتا رہے تھے کہ زیادہ تر مہاجر لاڑکانہ چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ خود بھی اس کوشش میں ہیں کہ ان کی جائیداد اچھے داموں فروخت ہو جائے تو وہ بھی اس سرزمین کو خیر بات کہہ جائیں جذبات میں گرما گرمی آ چکی تھی دلوں کے بیچ دیواریں اٹھ چکی تھیں الیکشن کو چند روز گزر چکے تھے بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر بن چکی تھیں جو ہی ہماری بس لاڑکانہ کے قریب پہنچی ایک میلے کا سما نظر آنے لگا چہا جانب سے لوگ موٹر گاڑیوں میں بھر کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے لہراتے ہوئے لاڑکانہ کی طرف رواں تھے کسی نے بتایا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئی ہیں لوگ ان کے سقبال کے لیے جا رہے ہیں ہزارہ آدمی سڑکوں کے کنارے کھڑا نئی وزیر اعظم کا انتظار کر رہا تھا آخر وزیر آزم اور ان کے ساتھیوں کی کاریں آئیں اور فراٹے بھرتی ہوئی گزر گئیں میں نے اپنی عوامی بس کی کھڑکی سے ان کو بھی دیکھا اور پیچھے پیچھے چلنے والی کاروں میں اپنے دوستوں واقف اور شناساؤں کو بھی دیکھا کافی دیر بعد راستے کھلے اور ہم لاڑکانہ شہر میں داخل ہوئے شام ہو چلی تھی اور شہر اجنبی تھا میں نے اپنے کاغذات میں لاڑکانہ کے سب سے بڑے اور اچھے ہوٹل کا نام ڈھونڈ نکالا لیکن پتا چلا کہ وہ ہوٹل کبھی کب بند ہو چکا اور اس کے خالی کمروں میں سناٹوں کا بسیرا ہے شہر کو دیکھا تو پتہ چلا کہ جو حال ہوٹل کا ہے وہی حال لاڑکانہ کی رونق کا حسن کا اور دلکشی کا ہے جس شہر کو بڑے پیار سے اور سلیقے سے سجایا گیا تھا اس کے سبزہ داروں میں چمنزاروں میں اور گلزاروں میں وہی سناٹوں کا بسیرہ ہے اس کے بعد ذرا دیر بعد میں ایک اور چھوٹے سے ہوٹل میں پہنچا جس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے مالکان اور اس کا عملہ مہمان نواز تھا یہ گرم جوشی ملی تو اجنبیت کا احساس مٹا اور میں شام کے دھندلکے میں تنہا سیر کو نکل جانے کی ضرورت اپنے اندر پا کر خود ہی حیران ہوا بازاروں میں خوب چہل پہل تھی دسمبر کا دوسرا ہفتہ تھا اور لوگ گرم کپڑے پہنے گھوم رہے تھے تمام بڑے چوراہوں پر لوگ چینی کے پیالوں میں بھرا ہوا شور باسا پی رہے تھے جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی پتہ چلا کہ لاڑکانہ کی سڑکوں پر چین کا چکن کون سوپ فروخت ہو رہا ہے اور کیوں نہ ہو اس شہر والوں کا چین پر یوں بھی بڑا حق ہے میں نے بھی اس شام لاڑکانہ والوں کی طرح چینی سوپ پیا جس پر پاکستانی مسالوں کا صفوف چھلکا گیا تھا پھر چاول کے خشکے اور گرم گرم دال کا دول چلا اس کے بعد تازہ پھلوں کا ٹھنڈا جوس پیا اور رات ہونے سے پہلے پہلے انفلوئنزا کو اپنے گلے کا ہار کر لیا اگلی صبح عبدالرزاق سومرو صاحب سے میری ملاقات طے تھی شہر کے سرکردہ ماہر قانون ہیں اور سیاست سے گہرا تعلق ہے وزیر اعظم کی آمد کی وجہ سے کافی مصروف تھے مگر میرے لیے بہت سا وقت نکالا اور توجہ سے میری باتیں سنی اور انہماک سے اپنی باتیں سنائیں ایک مصروف اور قدیم سڑک کے کنارے نسبتاً نئے دلکش اور آرام دہ مکان کے بہت آراستہ ڈرائنگ روم میں ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے میں نے عبدالرزاق سمرو صاحب سے پوچھا کہ آپ کا یہ ضلع لاڑکانہ سندھ کے دوسرے ضلعوں سے کیوں کر مختلف ہے تاریخی اعتبار سے ہمارے اس ضلعے کی بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ جب یہ بڑا خوشحال علاقہ رہا ہے ایگریکلچر اور زرعی اعتبار سے وہ اس لیے کہ جب سکھر براج ابھی نہیں بنی تھی نائنٹین تھرٹی ٹو سے پہلے بھی ہمارے ضلعے کے اندر انن کینال جو نیچرل اور قدرتی کینالز ہوتے تھے بہتے تھے دریائے سندھ سے وہ یہاں سے بہتے تھے اس میں شکرواہ تھا گھار واہ گھار کینال کہتا کہا جاتا ہے اور نارو بھی بہتا تھا جو کہ ڈوکری تالکا میں اور گھار جو ہے وہ تال کا لاڑکڑہ کمبر سے اور شکر واہ رتو رت درو سے اور آگے چل کر میرو خان وغیرہ تھا تو اس وجہ سے ہم دوسرے اضلاع کے مقابلے میں یہاں کے لوگ خوشحال تھے تو یہ اول تو یہ ایک لحاظ سے منفرد تھا اور دوسرا یہ تھا کہ بہت ہی پہلے دوسرے اضلاع میں ابھی پولیٹیکل کانشیسنیس نہیں تھی جب نائنٹین ٹونٹیز میں خلافت مومنٹ شروع ہوئی ہے تو اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں لیڈرشپ لارکانہ سے ملی اس کے بعد بھی انگریز کے ہی دور میں یا ہمارے یہاں دوسرے اضلاع کے مقابلے میں زیادہ سیاسی ذہین آدمی پیدا ہوئے ان میں اوائل میں یہ سر شاہ نواز بھٹو صاحب تھے پھر دوسرے دور میں خان بہادر کھوڑو تھے پھر خان بہادر کھوڑو جس دور میں تھے تو یہاں پر قاضی فضل اللہ صاحب آئے وہ بھی یہاں آ... اس کے رہنے والے نہیں تھے وہ نواب شاہ ضلعے سے آئے تھے لیکن یہاں پر آتے ہی اس نے تھرٹی میں آئے نائنٹین تھرٹی میں تو اس... اس نے بھی بڑی آ... ہمت سے سیاست میں حصہ لیا اس کے بعد جو سب سے بڑا اور زبردست دور پیدا ہوا وہ تھا ذلف کا علی بھٹو صاحب کا دور اس کی بات ابھی ذرا دیر بعد ہوگی لیکن آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ لاڑکانہ کے علاقے میں دریائے سندھ سے قدرتی نہریں نکلتی تھیں اور نہ صرف سارے علاقے کو سراب کرتی تھیں بلکہ ایک نہر تو شہر لاڑکانہ کے درمیان سے گزرتی تھی دریا کے کنارے اس طویل سفر میں یہ میرا پہلا پڑاؤ تھا جہاں لوگوں نے کہا کہ دریا سے انہیں بڑا فیض ملا ہے دریا ان کے گھروں کی دہلیزوں سے لگا لگا بہتا تھا اور نہروں میں کشتیاں چلا کرتی تھیں ورنہ اس سے پہلے ڈیرا اسماعیل خان سے وہاں اوپر لداخ تک سب کا ایک ہی جواب تھا کہ نہیں صاحب اس دریا سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے عبدالرزاق سمرو صاحب سے یہی باتیں ہو رہی تھیں میں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جرمنی کا چھپا ہوا سندھ کا جو نقشہ ہے اس میں شہر لاڑکانہ کو سندھ کا گلزار لکھا گیا ہے اور بعض کتابوں میں لاڑکانہ کو سندھ کا پیرس کہا گیا ہے اس پر سومرو صاحب نے لاڑکانہ کے حسن اور دلکشی کی بات شروع تو کی مگر وہ ساری بات گزرے ہوئے وقتوں کی نکلی اس زمانے میں یہاں کے باغات مشہور تھے کیونکہ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ہمارے شہر کے درمیان سے گھاڑ گزرتا تھا اب گھاڑوا بہتا تھا جب تو گھاڑوا کے دوسرے کنارے ایک باغ ہوتا تھا جس جس کو گیان باغ کہتے تھے اس باغ پہ جانے کے لیے لوگ کو فیری استعمال کرنا پڑتی تھی وہ پرماننٹ فیری ہوتی تھی کہ بوٹ میں بیٹھے ادھر چلے گئے اور پھر بہت گرینری ہوتی تھی وہ اس کے لیے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پانی کا اریگیشنل واٹر تھا وہ بہت زیادہ اور یہاں پینے کا پانی اتنا میٹھا ابھی تک ہے لیکن اس زمانے میں اس سے بھی بہتر پانی تھا لوگوں کو لارکن جیسا پانی کہیں نہیں ملتا تھا اور تو باغات بھی اس لیے یہاں تھے کہ پیرینل کینالس بہتے تھے اور اس کی وجہ سے یہاں پر عام اور امرود کے باغات ہوتے تھے تو وہ ادھر کہاوت مشہور تھی کہ نانوں نانو گھم لاڑکانوں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لاڑکانہ جائیں اور دیکھیں اس کے بعد لاڑکانہ میں تعلیم کا ذکر چھڑ گیا کسی زمانے میں وہاں صرف ایک گورمنٹ ہائی اسکول ہوا کرتا تھا پھر مسلمانوں نے مل کر مدرسۃ اسلام قائم کیا جس نے کتنے ہی نامور لوگ پیدا کیے پھر ضلع لاڑکانہ میں دینی تعلیم کی روایت بہت قدیم تھی مسلمانوں کے کئی بڑے مکتب اور مدرسے یہیں لاڑکانہ میں تھے عبدالرزاق سومرو صاحب بتا رہے تھے اس میں بھی ہمارے ضلع کو یہ شرف حاصل ہے کہ کئی جگہوں پر بنگل دیرو ایک جگہ ہے اور سونو جتوئی ایک جگہ ہے اور پھر گھٹڑ ایک جگہ ہے کمبر ہے وہاں پر کافی پرانے زمانے میں مدرسے تھے جن کی معاونت کرتے تھے وہاں کے نیک آدمی اور جہاں پر قرآن حدیث اور فارسی عربی کا علم جو ہے وہ لوگوں کو ملتا تھا تو تعلیم کے میدان میں اس زمانے میں نسبتاً ہم اس لیے دوسرے کئی سے آگے تھے سمر صاحب ایک دور تھا سندھ میں جب غیر مسلم حضرات تجارت میں خاص طور سے اور لین دین میں اور روپے پیسے میں بہت آگے آگے تھے مسلمان نسبتاً پیچھے تھے اس وقت لارکانہ کے مسلمانوں کی کیا حالت تھی سر لارکانہ میں مسلمان تجارت کے میدان میں بہت پیچھے تھے ہندو سب سے آگے تھے پورے ڈسٹرک کی میں بات کر رہا ہوں صرف شہر لارکانہ کی نہیں تھی لیکن تجارت کے میدان میں مسلمان آ آ آ آ آ نہیں تھا یعنی بہت کام بہت کم تھے لوگ وہ ہمارے ہاں یا دو طبقے تھے یا تو بہت بڑے زمیندار مسلمان تھے جو کہ وہ زمینداری کی وجہ سے ان کو یہ وہم تھا کہ جو تجارت کا کام کرنا ہوتا ہے وہ خصیص کام ہے اور ان کے شان کی بات نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی دکان میں یا کسی اسی طرح وہ کوئی چیز بیچیں اور یہ کریں وہ ہندو کا کام ہے وہ مثلاً ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی اس لیے ہم بہت پیچھے تھے تجارت کے میدان میں اور باقی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دیہات کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آباد کار تھے ہاری تھے اور ہماری جو عام طور پر ادھر کے آدمی کی معاشی زندگی تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی بلکہ بہت پیچھے تھی یعنی سب اسٹینڈرڈ کی تھی پاکستان سے پہلے اور ہم لوگ پاکستان کے بینیفیشری ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستان نے جو کچھ ہم کو دیا ہے سندھ کو یا پورے پاکستان سارے خطے کو جو کچھ دیا ہے وہ تو کوئی بھی آدمی جس کو تاریخ کا بھی علم ہے اور جو ہماری عمر کا آدمی ہے اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستان نے آج کی نسلوں کو کیسے کیسے فیض پہنچائے ہیں جب صرف کے دل سے کوئی تسلیم کرتا ہے تو ایک لڑکانہ ہی نہیں سارا وجود سندھ کا گلزار سارا شور سندھ کا پیرس محسوس ہونے لگتا ہے آئیے آگے چلیں اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر نکل کر دیکھیں کہ گزرے وقتوں نے اور اگلے لوگوں نے جس شہر کو گلو گلزار بنا دیا تھا میں نے اسے کس حال میں پایا ایک دنیا جانتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اسی لاڑکانہ کے باشندے تھے وہ ملک کے سربراہ بنے تو اس شہر کو ہمیشہ سے زیادہ اہمیت ملی ایک خلقت لاڑکانہ جانے لگی دنیا بھر کے سربراہ وزراء اعظم بادشاہ اور شہنشاہ بھٹو صاحب سے ملاقات کرنے لاڑکانہ جانے لگے اس وقت اس شہر کو نکھارا گیا سنوارا گیا اور سبزے کی ہری اوڑھنی پہنا دی گئی لیکن ادھر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی ادھر لاڑکانہ کے حسن اور دلکشی کی موت واقع ہو گئی آج کی گفتگو میں اپنے اس سفر کی بات پر ختم کرتا ہوں جو میں نے تانگے پر بیٹھ کر کیا لاڑکانہ شہر کی اس سیر میں وہی عبد الحمید صاحب میرے ہم سفر تھے انہوں نے شہر کو بنتے بھی دیکھا اور اجڑتے بھی آئیے میرے اور ان کے ساتھ آپ بھی دیکھیے کہ لاڑکانہ پر کیا گزری عبد الحمید صاحب لاڑکانہ کی سیر کر رہے ہیں ہم ٹانگے پر اور ابھی ہم نے ایسے مقامات دیکھے جہاں آپ کہتے ہیں کہ کبھی بہت خوبصورت پاک تھے کیسے, کیسے پاک, کیسے باغات تھے یہ بہت اچھے قسم کے باغات تھے اور روڈ کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی پھل لگی ہوئی تھی اور کچھ حکومتی غفلت سے کچھ انتظامیہ نے ان کو برباد کر دیا جو بھی سرمایہ ملا وہ انتظامیہ کھا گئی اور لہٰذا یہ ہے کہ بڑا گنجان شہر بھٹو صاحب کے دور میں تھا یہ اور اس کے بعد میں جو شہر میں تباہی آئی وہ ناقابل برداشت یہ بات ہوئی ایک پارک ہم نے دیکھی جو اب اس وقت تالاب جیسی گندے جوڑ جیسی لگ رہی ہے چار دیواری کے اندر وہاں کیسی پارک بنی تھی وہاں پر ایسی عمدہ پارک تھی کہ روڈ سے جب گزرتے تھے تو انسان خوشبو میں بہت خوش ہو جاتا تھا اور اب آپ نے دیکھی اور میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کی کیا پوزیشن تھی اور اسی طریقے سے بہت سے پارک روڈ کے ساتھ ساتھ وہ سب تباہ ہو چلے ہیں یہ سب جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں فٹ پیری ہیں ان پر سب پہ باغیچے اور گھاس اور پھول پتیوں کے بڑے عمدہ قسم کے درخت لگے ہوئے تھے اور یہ سب برباد ہو چکا ہے جب شہنشاہ ایران آیا تو یہاں پر اتنی بڑی ڈیکوریشن ہوئی اور اتنی بڑی ہم نے اپنی زندگی میں برطانیہ کے دور میں بھی ایسی ڈیکوریشن نہیں دیکھی مگر وہ چیزیں بھی تباہ ہو گئی ہیں اور اتنے اچھے پھول پتی کے درخت اور بڑے اچھے گملے وغیرہ ایسے کٹنگ دار خوبصورت بہت عمدہ قسم کے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے کچھ نہیں ہے گردڑ رہی ہے گردڑ ایک سکارنو مینار بنا ہوا ہے ٹٹا پھٹا پڑا ہے یہ اپ کے سامنے ہے بھٹو صاحب کے بنگلے کے سامنے المرتضہ بنگلے کے سامنے پہلے بڑا خوبصورت لگتا تھا اب اس پہ اب رنگ ہوا ہے کہ جب کہ بنजीर صاحب کے حکومت ائی ہے اور یہ بھی ویران تھا لائٹ ختم چار سے بہت سا ٹوٹا ہوا ہے اور یہ پوزیشن ہے نہر کے کنارے اب وہاں گڑھ اوڑ رہی ہے آپ بتا رہے تھے وہاں بھی وہ خوبصورت پارک تھا بہت بہترین باغیچے بنے ہوئے تھے پارک بنے ہوئے تھے نہر کے چار ساتھ ساتھ بڑی روشنیوں کی وہ مر بلبوں کی روشنی تھی. ہوتی تھی رات کو تفریح گاہ بنی تھی لوگ بار رات کے ایک ایک ڈیڑھ تک تفریح کرنے کے لیے آتے تھے مگر یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وہاں پر بیٹھنا بھی گورا نہیں پسند کرتا ہے تو یہ سارا قصور حکومت کا حکم کا ہے یا عام لوگوں کا بھی ہے زیادہ تر اس میں انتظامیہ کا قصور ہے انتظامیہ جو ہے وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اور رشوت پر اس قدر تلی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں